سری ابو عبیدہ بسو سیف البہر اس کے بعد ماہ رجب آٹھ ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراہ کو تین سو آدمیوں پر امیر مقرر کر کے سیف البحر ساحل بہر کی طرف قبیلہ جوہینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا اس لشکر میں عمر بن خطاب اور جابر بن عبداللہ بھی تھے اور چلتے وقت توشے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلا کھجوروں کا مرحمت فرمایا جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں تو کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کر اور پانی پی پی کر جہاد کیا اور جب یہ بھی نہ رہا تو درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں تر کر کے کھانے لگے اسی وجہ سے اس سریے کو سریت الخبط بھی کہتے ہیں اس لیے کہ خبط کے معنی لغت میں درخت سے پتے جھاڑنے کے ہیں درختوں کے پتے کھانے سے ہونٹ اور منہ زخمی ہو گئے بلاخر ایک روز دریا کے کنارے پہنچے اور بھوک سے بے چین اور بے تھے تھے یک ایک غیبی عنایت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ دریا نے اپنے اندر سے باہر ایک اتنی بڑی مچھلی پھینکی جس سے تمام لشکر نے اٹھارہ دن تک کھایا صحابہ کہتے ہیں کہ اسے کھا کر ہمارے جسم توانا اور تندرست ہو گئے اس مچھلی کا نام عمبر تھا بعد ابو عبیدہ نے مچھلی کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی لی اور اس کو کھڑا کیا اور لشکر میں سب سے لمبا آدمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پر اس کو بٹھایا اور حکم دیا کہ اس ہڈی کے نیچے سے گزرو تو وہ سوار بلا تکلف اس کے نیچے سے گزر گیا اور سوار کا سر بھی اس ہڈی سے نہ لگا جب ہم مدینہ واپس آئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رجب تھا جو اس نے تمہارے لیے بھیجا تھا اگر اس میں سے کچھ گوشت باقی ہو تو لاؤ چنانچہ اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور اس سفر میں کسی قتال کی نوبت نہیں آئی لشکر اسلام بلا قتال کے مدینہ واپس ہوا